سبارک الذي ذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا چوتھا پارہ ہے سورہ عمران اور آیت نمبر 149 سے 166 رکوع کا آغاز غزوِ بدر کے حوالے سے تفسرہ ہے کافی رہنمائی آ چکی مزید تفسرہ بھی آج کی نشست میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا الحمد اللہ رب اللہ عالمین بعد سلاد وسلم ابل مرسریناب یادینہ آمنو اے ایمان والو ان پتی الدینہ کفر اگر تم کہا مانو گے ان کا جنہوں نے کفر کیا یم آلہ آ تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھیر دیں گے فتنگ قلیبو خواصد پھر تم نقصان میں پڑ جاؤ گے مراد یہ ہے کہ اگر تم نے ان کا کہا مانا تو پھر تم حق سے دور ہو جاؤ گے خسارے میں پڑ جاؤ گے بلی اللہ بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے مددگار ہے اور سے بہتر مددگار ہے ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا مال منزل بھی سلطان جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی یعنی شیر کے لیے لوگوں کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے وَمَأْوَاهُمُ منار اور ان کا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے وہ بھی سمست و برا ٹھکانہ ہے ظالمین کا روب ان کے دل میں ڈال دیں گے اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ جب عہد میں ایک بھگدڑ کا معاملہ اور صحابہ کرام شہید ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتہر بھی بہا ہے مگر اس کے بعد معاملہ پلٹا ہے حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے صحاب کرام کو جمع کیا اور اس کے بعد ایک عجیب معاملہ ہوا کہ اللہ ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور یہ مشکین چلے گئے حالانکہ بہت حالانکہ ذرا حساس جملہ ہے اگر یہ تھوڑی سی کوشش اور کرتے تو ظاہر کے اسباب کے تحت یہ تو مسلمان گھرے ہوئے تھے لیکن اللہ ہی کی طرف سے نصرت اور مدد آئی کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا اور جاتے جاتے ان کو خیال تک نہ آیا کہ پلٹ کر مسلمانوں پر پھر اکبار یہ اکبارگی حملہ کر کے ان کا معاملہ چکا دیا جائیں لیکن اللہ نے روب ڈال دیا ولقد اکم اللہ اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ تم اے مسلمانوں ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے اول اول تو مسلمانوں کو غلبہ ملا ہے اور مسلمانوں نے قتل کیا ہے مشکین کو لیکن پھر کیا ہوا حبتا اذا فشلتم یہاں تک کہ تم نے کچھ کمزوری دکھائی وہ تنازعہ اور معاملے میں تم نے نظا یعنی جھگڑے کی کیفیت اختیار کر لی یعنی تنازعہ ہو گیا اور سی تم امباد ماں اور اس کے بعد تم نے نافرمانی کی جب کہ اللہ نے تمہیں وہ دکھا دیا جو تم چاہتے تھے اب یہ وہ بات ہے جو درے کا ذکر کل کیا گیا تھا ابتدائی طور پر تارفی گفتگو میں وہ درے پر جو حضور نبی اکرم علیہ السلام نے پچاس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین عنہ کو مقرر فرمایا, تو فرمایا تھا کہ یہ جگہ بالکل نہ چھوڑنا حتیٰ کہ ہماری لاشوں کے حصے اور ٹکڑے وہ پرندے نوچ, نوچ کر کھا رہے ہوں تب بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا مگر وہاں ان میں سے کئی صحابہ سے خطا کا معاملہ ہو گیا وہ خطا یہ ہو کہ انہوں نے تو یہ محسوس کیا اب تو مسلمان قتل کر رہے ہیں کافروں کو کافر کو بازی خرج گئے ہیں اب ہمارے یہاں بیٹھنے کی کیا حاجت ہے حضور کا فرمان تو اس وقت تک کے لیے تھا کہ جب تک یہ جنگ کا معاملہ جاری رہے اب تو مسلمانوں کو فدا مل رہی ہے مسلمانوں کو غلبہ مل رہا ہے کف کفار قتل ہو رہے بڑی نیک نیتی کے ساتھ ان کا یہ خیال ہوا مگر یہ خطا ہو گئی ان کے امیر جو تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جن کو حضور علیہ السلام نے مقرر فرمایا تھا وہ بھی روتے رہے مگر انہوں نے نہیں سنی اور چل پڑے یہ ہوئی ہے خطا اور نوٹ کیجئے گا ابد من جبیر ان کے امیر تھے یہ پچاس افراد پر اس امیر کی نا ماننا بھی نافرمانی ہے اس امیر کو مقرر کس نے کیا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ان کی نہیں مانی تو یہ ہے معاملے میں فرمانی کا معاملہ جس کے نتیجہ کیا نکلا وہ بات ہمارے علم میں ہے ذکر بھی آ چکا ستر صحابہ شہید ہوئے ہیں اور نبی اکرم علیہ السلام کا خون اتر بھی جو ہے وہ اللہ کے راہ اس موقع پر گویا کہ وہ بہا ہے یہ ہے پس منظر ایک اور اہم نقطہ تم مما دما ماں تو اس کے بعد تم نے نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں وہ دکھا دیا جو تم چاہتے تھے بہت سارے مفسرین کا فرمانا یہ ہے کہ یہ مالی غنیمت کا معاملہ تھا جب مسلمانوں کو فتح مل گئی تو یہ تیس پینتیس افراد نے ڈرنا کیوں چھوڑا مالی غنیمت کا معاملہ کہ بھائی چلو آگے چل کے اس کو لے لیں یہ کئی مفسرین کی رائے ہے البتہ مفسرین کے ایک طبقے کی رائے یہ بھی ہے کہ نہیں یہ مال غنیمت کا مسئلہ نہیں تھا یہ فتح کا معاملہ تھا کیوں و تربیت یافتہ ہے مالی غنیمت کا معاملہ تو بدر میں طے ہو چکا نا بدر دو ہجری میں ہو چکا سورفالات آ چکے تو صحابہ کو مالی غنیمت کی فکر ہے ہی نہیں کیونکہ جو غنیمت میں اثر آئے گا وہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیموں ہوگا ہر ایک اس کا حصہ مل جائے گا بہتر رائے جو کہ بہرحال مفصرین کی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ نے جو درہ چھوڑا یہ سمجھ کر کہ جو قرآن ایک جگہ کہتا ہے سورہ صف میں وبون صرم اللہ و فتح قریب ایک اور بات جو تم پسند کرتے ہوئے تو خبن کا لفظ ہے سور صف میں بھی سے پارے میں تم پسند کرتے ہو کیا نسر من اللہ اللہ کی نصرت و فتح قریب اور قریب کی فتح تو بہتر رائے یہ ہے کہ صحابہ نے اس کو فتح ہی سمجھ لیا اول جو غلبہ مسلمانوں کو ملا اور اس وجہ سے انہوں نے درے کو چھوڑا لیکن خطا ہوئی ہے اس پر تفسرہ آ رہا ہے۔ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره تمم سے کوئی دنیا کو چاہتا تھا وہی فتح کے بعد اور تم میں سے کوئی آخرت کو چاہتا تھا یہ آخرت کو چاہنے کی بات کیا ہے حضور علیہ السلام کی اطاعت اور حضور علی صلوات والسلام کے مقرر کردہ امیر کے اطاعت کرنا یہ تھا اصل معاملہ جو ہونا چاہیے تھا خطا بہرحال ہوئی ثم صرفاكم عنهم ليبتليكم پھر اللہ سبحانہ وتعالى نے ان کے مقابلے میں تمہیں پسپا کر دیا۔ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے اب وہ جو اول تمہیں غلبہ ملا تھا وہ غلبہ پسپائی میں بدل گیا اور تمہاری ایک آزمائش کا معاملہ ہوا اور کئی شہا... شہادتیں بھی اس وقت پیش آئیں ہاں غلق آف اور یقیناً اللہ نے تمہیں معاف فرما دی یہ الفاظ بھی قرآن کے جب واقعہ بیان ہوا تو صحاب کرام کی ایک اشتہادی خطا کا ذکر آ اب اللہ خود فرما رہے کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا مسئلہ ختم اب کوئی صحاب کرام کے تعلق سے بحث کرے محاد اللہ ان کے بارے میں کچھ غلط ثلط باتیں کہنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے اللہ تو فرما رہے معاف فرما چکا و اللہ اور اللہ سلحان و ایمان والوں پر فضل فرمانے والا ہے عید تُدون ولا تلونا اخرا کم یاد کرو جو تم منہ اٹھا کر چڑھے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر دیکھتے نہیں تھے مسلمانوں میں جب بھگدڑ مچی پیچھے سے وہ خالد بن ولید آ بعد میں ایمان تو مسلمانوں کے خلاف ہیں ادھر بھاگتے وہ مشکین بھی پلٹ کے مسلمان درمیان میں اگئے یہ جو بھگڑ مچی کوئی ادھر کوئی ادھر یاد کرو جت منہ اٹھا کر چڑے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے بر رسول یدعوکم فی اخراکم اور رسول علیہ الصلات والسلام تمہیں تمہارے پیچھے سے پکارتے تھے کیا پکار رہے تھے الی عباد اللہ اے اللہ کے بندو میری طرفاؤ میری طرفاؤ میری طرفاؤ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جمع فرمایا صحابہ کو اور پھر معاملہ پھر پلٹا ہے فرمایا کہ فاسابقم غم من پھر ہم نے تمہیں غم کے عوض غم پہنچایا لکیلا تحظن علامہ فات کم ولاما تاکہ تم غم نہ کرو اس پر تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس پر جو کچھ تم پر مصیبت آ جائے یہ غموں سے کیوں گزارا جا رہا ہے یہ بہرحال مشقتیں آئی ہیں مسائل آئے ہیں امتحانات ہوئے ہیں آزمائشیں آئی ہیں اس کا ایک اہم مقصد کیا ہے اس کا اہم مقصد ہے کہ تم غموں کو جھیلنے کے قابل ہو جاؤ کندن بن جاؤ تمہاری پریکٹس ہو جائے تمہاری مشق ہو جائے آئندہ کے مزید مشکل تر معاملات کو جھیلنے کے لیے تو یہاں فرمایا کہ تمہیں غم پر غم پہنچایا لے کئی لاتا تم غم نہ کرو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا وَلَا ما علامہ اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پیش آئے و اللہ تعملون اور اللہ اس سے خوب واقف ہے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو ثُمَّ أَنزل غم و آسن پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد ایک امن کی اون تاری کر دی ہلکی سی نیند نیب جسے کہتے ہیں ہلکی سی نیند اور اس نے کیا کر دیا فریش کر دیا ایسی نیند بدر میں بھی آئی تھی وہ انفال میں پڑیں گے اسکول انفال میں وہ ادھر بھی اللہ نے تاریخ کر دی ہلکی سی نیند کا اونگ کا معاملہ جس سے آدمی فریش ہو جائے اور جب یہ اللہ کی طرف سے تاریخ کی جا رہی ہو تو اس میں اللہ کی نصرت بھی ہوگی وہ ذرا سی نیند بھی تھکاوٹ کو دور کر دے گی اور بندے کو ریفریش کر دے گی فرمایا کہ پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد امن کی اونگ نازل کر دی یم شا من ایک جماعت کو تو تم میں سے ڈھانپ اور ایک جماعت کو اپنی جان کی کی فکر پڑی تھی یہ منافقین کی طرف اشارہ الحق وہ اللہ کے بارے میں بے حقیقت گمان کرتے تھے جاہلیت کے سے گمان قولون کہتے تھے من الامر من ہمارا بھی معاملے میں اختیار ہے یہ چڑھ چڑھ آگے بڑھ بڑھ کر بولا ہوگا دیکھا میری نہیں مانی نا میں نے تو کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کے دفاع کرو اور جاؤ بھاگ یہ باتیں کہی ہوں گی تین سو کو لے کر علیحدہ بھی ہو گیا نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو کرنے اور کنفیوز کرنے اور ان کو کمزور کرنے کی بھی کوشش کی تھی یہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں ہمارا بھی کو معاملے میں اختیار ہے ہماری مانی جاتی تو یہ نہ ہوتا آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اللہ کا تبصرہ قل صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کام تو یعنی اختیار تو تمام کا تمام اللہ سبحان و کے لیے لد. وہ اپنے دلوں میں وہ چھپاتے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے کیا کہتے ہیں نہ کہتے ہیں لو کان من الامر شیء ما قتلنا ها هنا اگر ہمارا بھی معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں ماری نہ جاتے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیج لو کنت فی بیوتکم لبرز الذین كتب علیہم القتل الى مضاجعہم فرمائیے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا طے کر دیا گیا ہوتا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل پڑتے تمہارا کیا خیال ہے گھر میں بیٹھو گے تو موت نہیں آئے گی اللہ اکبر یہی خالد بن ولید ابھی تو کفار کے بعد میں ہی مان لائے سئیف بن سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بھی قرار پائے بعد میں کیا کہتے ہیں ایک دور میں اگر کوئی سمجھتا ہے راہی خدا میں جنگ کے لیے نکلے گا تو مر ہی جائے گا قتل ہی ہو جائے گا تو آئے اور خالد کو دیکھ لے جس کے زخ جس کے جسم کے ایک ایک حصے پر زخم موجود ہیں اور اس کو بستر پر موت آ رہی ہیں. اللہ اکبر تو تم لوگ کیا سمجھتے ہو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تو تمہیں موت نہ آتی؟ نا. جس کی قسمت میں لکھا ہے وہ نکل پڑتا اپنے گھر سے اور اپنی قتل گاہ تک اپنے قتل کے مقام تک پہنچتا اور اس کی موت بہرحال واقع ہوتی لی اللہ معافی صدوری کم اور تاکہ اللہ آزمائے اس سے جو تمہارے سینوں میں ہے بلیماس معافی قلوبی کم اور تاکہ اللہ تمہارے دلوں میں جو کچھ اس کو صاف کر دے والی ملاۃ سدور اور اللہ سینوں کے راز سے خوب واقف ہے یہ بدلتے حالات میں اس طرح کی اونچ نیچ کا یہ مشقتوں کا مساجد کا آنا یہ ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش بھی ہے اور سچے اور جھوٹے دعوےدار وہ کڑا کھوٹا الگ بھی کر دیا جائے گا اور جو سچے ایمان والے ہیں ان مساجد کے نتیجے میں ان کی آزمائش کے نتیجے میں تربیت بھی ہوگی اور ان کی صفائی بھی ہو جائے گی کچھ تربیت صفائی سے مراد کوئی کمی کوئی وہ بھی دور ہو جائے گی کچھ تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دے گا بھیڑ دن دو جماعتیں پھسلا دیا ان کے بعض کی وجہ سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے امتحان آیا ازمائی شاہی کچھ تمہاری بھی کوتا ہوگی اس کی وجہ سے شیتان کو کچھ موقع مل گیا پھسلانے کا اور اللہ کا کلام دیکھیے صحابہ کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا قول اخوان اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے ارا ور فل ارد ہی جب وہ سفر کرے زمین میں اوکان یا وہ جہاد میں نکلے ہو ما اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے وہی منافقین والی بات آ رہی ہے ہماری مانی ہوتی تو دن نہ دیکھنے پڑتے اللہ کا تفسرہ لیجعل اللہ ذلك تبصرہ لیا جاسرت اور تاکہ اللہ اس کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے ہر ایک ہی اپنے وقت پر ہی آئے گی ولہم اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ, و تعالی خوب دیکھنے والا ہے. اللہ اور من اللہ خیر من ما تو یقینا جو مقفرت ہے اللہ سلام کی طرف سے اور رحمت وہ بہتر ہے اس سے جو وہ دولت جمع کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں بندہ جان کا نظرانہ پیش کر دے تب بھی خیر خیر حیات جاویدہ ہمیشہ کی زندگی آتا ہو جائے گی اور اللہ سدھان و تعالیٰ کا ایک بندہ اللہ کی راہ لگا ہوا ہو اور فطری طور پر اس کی موت واقع ہو جائے تب بھی وہ اللہ کی مفرت کا اس کی رحمت کا مستحق ہوگا اللہ اپنے دین کے لیے مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو ہمارے وسائل کو قبول فرمائے بلائی او تم قطل تم لرون اور اگر تم مر گئے ویسے ہی یہ قتل کر دیے گئے تو یقیناً اللہ سبحان و تعالیٰ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے بالآخر تو وہاں تمہاری پیشی ہے یعنی حاضری ہے اور جو سچے تھے اور حق پر تھے راہ خدا میں جنہوں نے جان کے نظرانے پیش کیے اپنی جان مال وقت اولاد صلاحیت وسائل کو اللہ کے دین کے لیے جنہوں نے لگایا ان کا اجر محفوظ ہے اللہ بہت بڑا اضر ان کو وہاں عطا فرمائے گا اگلی آیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے بڑا پیارا مقام ہے اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہم کمپیرزن کرنا شروع کر دیتے ہیں دنیا کے بہترین حکمراں دنیا کا بہترین انٹلیکچولی اور حضور علیہ السلام. دنیا کا بہترین اور حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی سمدھانے کے لئے بتا تو دیں مگر محمد و رسول اللہ یہ اصل حیثیت ہے ان کی یہ اصل حیثیت ہے ان کی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری رسول ہیں کوئی میچ ممکن ہی نہیں ہے لیکن وہ لینا چاہے تو ان کو اللہ کا رسول مان کر یہ بھی لے کہ ایک لیڈر کیسا ہوتا ہے افراد کو جوڑے رکھنا اس کے کی لیے کیا کوالٹیز درکار ہوتی ہیں اجتماعیت کا کوئی امیر ہو تو اس امیر کے اندر کیا کوالٹیز کیا صفات ہونی چاہیے اپنے ساتھیوں کو جوڑ کر رکھنا یہ کیا کس انداز سے اس کو کیا جائے اور خاص طور پر خاص طور پر صحابے کے نام دیوارٹیئر وہ تنخواہ پر تھوڑے ہی تھے وہ تو رضاکار تھے تو رضاکار افراد کو جوڑا کیسے جائے اللہ اکبر والنٹیئر کو جوڑنا کوئی آسان کام نہیں پیڈ آدمی کو تو ہم باؤنڈ کر سکتے ہیں نا لیکن رضاکار کا معاملہ تو دل جیتنے والی بات ہے دلوں کو جیتی ہو, کام کریں گے ان اللہ تعالی اس سارے سینیریوں کو ذہن میں رکھئے اتنا بڑا معاملہ پیش آ اس کو بھی ذہن میں رکھیے اور رہنمائی کے آ سنیے فرمایا من اللہ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ ان کے لیے بڑے نرم دل ہیں نرمی ولا کنتا فون ولی ولقل اگر بالفرض محال آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے لل فو مینک تو یہ کب کے آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے تو نرمی کا ہونا سخت مزاجی کا نہ ہونا سخت دری کا نہ ہونا یہ کوالٹی ریکوائرڈ لیڈرشپ میں اور معاف کر دیں خطا ہوئی ہے معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگے اللہ اکبر خطا کس سے ہوئی ہے ان سے بخشش کون مانگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں بھائی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے حضور تو صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزا پاکیزہ ہی پاکیزہ ہیں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے جب نیچے والے غلطی کریں تو کیا دل میں کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا ان کے بارے میں کوئی اندر ہی چلے اظہار نہ کی اندر تو رکھتا آدمی اس اندر کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دو اور بڑا مشکل مسئلہ ہے بھائی آج لوگوں کے پاس اپنے لیے دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے رمضان سے پہلے کا سوچیں رمضان مبارک سے پہلے کا سوچیں چوبیس گھنٹے میں ہم جنت کا سوال اللہ سے کتنے کتنی مرتبہ کرتے تھے اپنے لیے اپنے لیے چیک کر لیں نگاہ نیچے جھک جاتی اپنے لیے دعا کرنا اتنا مشکل دوسرے کے لیے تو بہت ہی مشکل نہ لیکن جب بندہ دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کر دے تو دل اس کے بارے میں صاف ہو جاتا ہے یہ حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے بس تغیر اللہ ان کے لیے بخشش مانگیے میں شاہر ہوں اور ان سے معاملات میں مشورہ لیجئے اللہ اکبر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشورے کی ضرورت تھی نہیں آپ پر تو وہیں آ رہی جبرئیل سینکڑوں ہزاروں مرتبہ آپ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم بعض آہل علم کا خیال ہے بڑی دلچسپ بات ہے کم و بیش پچاس ہزار مرتبہ جبرائیل آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا اس سے کہ مور سکس سالوں تو آیا قرآن میں اور ہزاروں احادیث حضور کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی جبرائیل قرآن کی وحی لا ہیں کبھی ادر وائز کبھی انسانی شکل میں آ ہیں کبھی آپ سے ڈسکشن کر رہے ہیں کبھی رمضان میں آپ کے قرآن کا دور کر حضور کے ساتھ کم و بیش پچاس ہزار مرتبہ کم و بیش آہل علم کا خیال ہے جبرائیل ریلا اتنی وہی آ رہی ہیں مگر کیا فرمایا جا رہا ہے مشورہ کرے یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے حضور علیہ السلام پر تو وہی آ رہی ان کو کہا جا رہا ہے مشورہ لو تو ہم اور آپ کیا ہیں ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے ہمیں کس قدر مشوروں کی ضرورت ہے اس کا اندازہ کر لیجیے اور پھر اس مشورے کی برکت ایک اور کیا ہے حدیث شریف میں تو کہ مشورہ لینے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا یہ برکت ہے اور ایک اور اہم برکت کیا ہے ساتھیوں کو بھی احساس ہوتا ہے سینس آف پارٹیسپیشن کا ارے بھائی ہماری بھی کوئی حیثیت ہے ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے ہمیں بھی آن بورڈ لیا جاتا ہے اچھا ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں, ہمیں ویلو دی جاتی یہ ہے یہ جوڑے رکھنے والی بات یہ اپنے ساتھیوں کو مضبوط کر کے جماعت کو مضبوط کرنے والی بات و شاور اور ان سے پہ مشورہ کیجئے ہاں فیضا آزمتا فتوکل اللہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں مشورہ دیں گے لوگ اس وقت صحابہ آج کوئی بھی جماعت کے لوگ فیصلہ کون کرے گا امیر نے کر رہا اس وقت امیر کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ فیصلہ کرے کیجیے اللہ المتوکرین کیجئے ان اللہ, يحب المتوکلین بشک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے بہت پیاری آیت اگلی اور آج ہمیں بہت ضرورت اس پہلو کی فرمایا اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ سبحان و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا وہیں اخبلکم فمند ہی اور اگر اللہ اپنی مدد کہا تم بس سے ہٹا لے بتاؤ کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے گا وہ اللہ فریت ولیل ممنون اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحان و تعالیٰ پر ہی توقل کریں یہ ہے اہم نقطۂ ایک اور سمجھنے کا اللہ کی نصفرت تمہارے ساتھ ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا بہت سادہ سا تجزیہ ہے آج امت مسلمہ بحثیت مجموعی غالب ہے کہ مغلوب ہے دنیا میں مغلوب ہے سمپل سی بات وجہ کیا ہے اللہ کی نصرت شامل حال نہیں اللہ کی نصرت کیسے آئے گی قرآن فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر سات میں یادین اللہ یونسر قوم ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا پتہ چلے اللہ کی نصرت کریں گے تو اللہ کی نصرت آئے گی اب اگلا سوال اللہ کی نصرت کیا ہے ہم نے عمران آیت نمبر 52 میں پڑھا آل آیت نمبر 52 میں نے کیا کہا تھا عیسی علیہ السلام کے اللہ اللہ مددگار ہے پیغمبر نے پکارا من اللہ میرا کون کہہ ہم اللہ رسول کا ساتھ دینا رسول کے کام میں ان کا ساتھ دینا ان کے مشن کا حصہ بننا یہ اللہ کی نصرت ہے اور جب اللہ کی نصرت میں لگو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور جب اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا ج امت کو یہی کرنا ہے اللہ کے دین کو تھامنا ہے اس کو پرائورٹی نمبر ون دینا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے پرایورٹیز کیسے چیک کر لیں ہم سب کو اندازہ ہو سکتا ہے اس کا دیکھ لیں میرے بچے नंबर اگر انگلش میں نمبر کم ہو میتھس میں نمبر کم ہو تو مجھے کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے اور اس نے قرآن چھوڑا ہوا تو نماز چھوڑی ہوئی ہو تو چیک کر لیں یہ ہماری پرایورٹی اوپر جس دن اسلام اللہ کا دین میری اور آپ کی پرایورٹی بن گیا بس وہی دن ہوگا اللہ کی نصرت کا انشاءاللہ شاء وہ میری اور آپ کی بھی بنے ہمارے حکمرانوں کی بھی بنے بھائی یہ بھی مسلمان ہے ہمارے حکمراں بھی مسلمان ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اللہ ان کو بھی توفیق دے ہمیں بھی توفیق دے جس دن یہ دین میری اور آپ کی پرائرٹی بن گیا خدا کی قسم وہ آپ کی میری عید ہے زمین پر اس دن اللہ کی مدد آپ کے میرے شامل حال ہوگی یہ ہے اللہ کا پیغام اس مقام پر اگر تمہاری مدد اللہ فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے بتا اس کے بعد کون ہے تو تمہاری مدد کرے گا اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہی پر توقل کریں اگلی آیت کے بارے میں ایک سے زیادہ آرام نے بیان فرمائی میں ایک دو بات عرض کروں گا ان شاء اللہ و ماکان علی <اَيَّغُل> کسی نبی کی شاعر شان نہیں کہ وہ کچھ چھپائے ایک بڑی پیاری تفسیر کی گئی اس کی صحابہ کو تسلی دی گئی نبی تمہارے جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش ہیں راضی ہیں تم سے ناراض نہیں ان کا ظاہر بھی ایسا ہے ان کا باتن بھی ایسا کچھ چھپانے والے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مراد اور ایک یہ کہ بدر کے بعد جمالی غنیمت کی تقسیم ہوئی تو کسی منافق نے معاد اللہ معاد اللہ الزام تراشی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر اللہ فرما رہا ہے کہ نا وما كان لنبي ان يغل کسی نبی کے شای نشاں نہیں کہ وہ کچھ چھپائے مما يغل ياتي بما غلى يوم القيامه اور جو کچھ چھپائے گا کسی شے کو وہ اپنی چھپائی ہوئی چیز قیامت کے دن لے کر آئے گا ثم توفى كل نفس ما كسبت لا يظلم بول پہ پورا پورا پائے گا ہر شخص جو اس نے عمل کیا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا افمن تبع رضوان الله كما من با بسخطه من الله تو کیا جس نے پیروی کی اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کی, کی کیا وہ اس کی مانن ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا سوال کا جواب بہت واضح دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک اللہ کے دغا کو چاہنے میں لگا ہوا ہے ایک اللہ کو ناراض کرنے میں لگا ہوا ہے ایک اللہ کا فرما بردار ہے ایک اللہ کا نافرمان فرمان ہے ایک حلال کما رہا ہے ایک حرام کما رہا ہے ایک اللہ کی کتاب کے تابے ہے ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے ہوئے ہے باقی مثالیں خود ہی قیاس کر لیں کیا برابر ہو سکتے نہیں جو دوسرا اللہ کے غذب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا اس کا حال کیا ہے جہنم اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے وہ بھی اور لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے اللہ عجیب نام ہے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ سرما ہم درجات عند اللہ ان کی مختلف درجات ہیں اللہ کے ہاں جیسے سارے نیک لوگ برابر نہیں ان کے درجات مختلف ایسے ہی سارے گنہگار بھی یا سارے مجرمین کفار بھی برابر نہیں ان کی بھی کٹیگریز ہوں گی ہم درجات عند اللہ ان کی مختلف درجات ہیں اللہ کے پاس واللہ مصیرم بما یعملون اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اگلی ایت میں وہ چار باتیں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آ ہیں جن کا ذکر البقره میں بھی دو مرتبہ آیا اس اور یہ بڑی شان کے ساتھ آیت شروع ہو رہی ہے لقد من الله علی المؤمنین یقینا اللہ نے ایمان والو پر احسان فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر بھی فرماتا ہے فبی ایالا ربی کو ما تکذبان لیکن جس نعمت کو اللہ نے خصوصا اس مقام پر ذکر فرمایا ہے لفظ جتانا ہمارے ماورے میں شاید کبھی جچے گا نہیں تھوڑا نگیٹو بھی ہو جاتا ہے مگر اس کا بالخصوص اللہ ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا اذ رسولم من انفسهم جبکہ اللہ نے انہیں سے ایک رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ رسول یتل علیہم آیات ہی ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیا کرتے ہیں وہ المحم الب اور ان کے ان کو کتاب کے احکام کی تعلیم دیتے ہیں والحکمہ اور حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں یہ چار کام قرآن حکیم میں چار ہی مرتبہ بیان ہوئے ہیں البقرہ میں ہم نے آیت نمبر 133 اور 151 میں پڑھا اور سور جمعہ میں آیت نمبر 2 میں آئے گا یہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں آ رہا ہے اس آیت اور اس میں آنے والی چار باتوں کی مزاحت کے حوالے سے بہت خوبصورت کتاب چاہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار مصعب رحمتہ اللہ علیہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے دو خطابات اس میں ہیں ایک خطاب اسی آیت میں آنے والی چار باتوں کے تعلق سے ہے کسی معاشرے میں آج بھی اگر ہم حقیقی پائیدار تبدیلی لانے کی کوشش کرنا چاہیں تو حضور علیہ السلام کی ہی میتھڈالوجی اختیار کرنی ہوگی قرآن کی آیات کے ذریعے یا دہانی کے ذریعے لوگوں کا تذکیہ قرآن کے احکام کی تعلیم حکمت و دانائی کی باتیں اسی قرآن کے ذریعے دلوں کو بدلنا اسی قرآن کے ذریعے ذہنوں کو بدلنا اسی قرآن کے ذریعے افراد کو بدلنا اور یہ بدلے ہوئے افراد کسی معاشرے کی تبدیلی کا پیش خیمہ بنیں گے یہ بیسک میتھڈالوجی ہے یہ بنیادی طریقہ کار ہے انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ و وسلم کا یہ تفصیل آپ کو حضور نبی نبی اکرم علیہ السلام کا مقصد بے اس کتابچے میں میسر آ جائے گی جو ڈاکٹر سارم صاحب اساد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے دو خطابات پر مشتمل ہے وہ ان کان امین قبر غلط مبین اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے کس سے پہلے صاحب قرآن کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے آنے سے پہلے اس, قرآن کی یہ جو اس قرآن کے ذریعے جو محنت ہوئی ہے اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے تو آج بڑی محنتیں ہو رہی ہوں اور قرآن پر محنت نہ ہو آج بڑا علم کا چرچا ہو پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا کیا مطلب یہ مطلب کیا سارے نعرے لگ رہے ہیں لیکن قرآن سے دوری ہے تو نری جہالت ہے ابو جہال کو پڑ... کم پڑھا لکھا تھا کیا اس کا نام کیا تھا عمر بن ہش اس کی اول کو نیت کیا تھی ابو الحکم حکمت والا پرسن سردار تھا قریش کی پارلیمنٹ تھی دار النوا اس میں بیٹھ کے فیصلے کرتا تھا جاہل نہیں تھا لیکن جب قرآن کی وحی کا انکار کیا ہے تو ابو جہال قرار پایا ہے آج ساری دنیا جہاں کی ایک ایکسپلور کر لی جائے نالج اور قرآن سے اگر دوری ہے تو نیری جہالت ہے جہالت کسے کہتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ سکول نہیں کالج نہیں یونیورسٹیز نہیں نا نا اللہ کہتا ہے میری وحی کے مقابلے میں اگر, اگر تم کھڑے ہو یہ جہالت ہے یہ ذکر سورہ معیدہ میں جذباتیت نہیں ہے میری گفتگو میں دلائل لائیں گے بھی سورت البھی الما... ابو جہل والی دلیل تو آئی گئی نا باقی اللہ کی دلیل سورہ معیدہ میں آ جائے گی میری جہالت کیا ہے اللہ کی وحی کے بالکل بالمقابل کوئی کھڑا ہو کر اپنی عقل کو لڑائے یہی شیطنت ہے اللہ کہتا ہے جھک وہ کہتا میری عقل میں نہیں آتا اللہ کے واضح حکم پر اپنی عقل کو ترجیح دی شیطان نے یہی تو شیطنت ہے یہی جہالت ہے اللہ اکبر تو قرآن سے پہلے تھے جہالت میں, میں قرآن آیا ہے حضور آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کے ذریعے محنت ہوئی ہے تب یہ جہالتیں ختم ہوئی اللہ اکبر اولما اسابت مصیبت متلی ہاں کیا جب تمہیں پہنچی کوئی مصیبت یقیناً تم اس سے پہلے ان کو بھی اس سے دو, دو چند دگنی پہنچا چکے ہو بدر میں تم نے بھی ان کے ستر قتل کیے تھے ستر کو جو ہے وہ تم نے قید کیا تھا مسلمانوں قل تم انا حادا؟ اب تم کہتو ہی کہاں سے آ گئی مصیبت کل ہوا مینی انف سم آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام وہ تمہارے اپنے پاس ہی سے آئی وہ جو نظم کا معاملہ خراب ہوا وہ جو ڈسپلن خراب ہوا وہ جو تم نے امیر کی بات نہیں مانی وہ جو معاملے میں تم نے جھگڑا کر ڈالا اس کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے قدیر <قَدِين> بے شک اللہ تو ہر شہ قادر ہے اللہ چاہتا کچھ بھی نہ ہوتا مگر تمہاری تربیت کیسے ہوتی کل بتایا تھا نا یہ غزب واحد موقع ہے دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نوعیت کا معاملہ پیش آیا جب ایسا معاملہ پیش آ جائے تو ایمان والوں کو کیا کرنا ہے یہ ساری ہدایات اللہ ہر ہر شہر پر قدرت رکھنے والا ہے وما التقل جمعان اور جو تمہیں تکلیف پہنچی جس دن دو جماعتیں مد مقابل ہوئی تو اللہ کے حکم ہی سے پوچی ول یعلم المؤمنین و تاکہ اللہ ظاہر فرمادے ایمان والوں کو ول یعلم الذين نافقوا اور تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہر فرمادے ان کو جنہوں نے نفاق کی رویہ اختیار کی خرے کھوٹے کا فیصلہ ابھی تو ہوا وہ 300 کو لے کر جو علیحدہ ہوا عبداللہ بن ابی وقین لهم اور ان سے کہا گیا تعالو آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جنگ کرو اوید فعو یا کمسکم دفاعی کر لو دفاع کر لو مدینہ شریف کا قال انہوں نے کہا کم اگر ہم جنگ ہوتی ہوئی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے یعنی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری نہیں نہیں کوئی جنگ ہی نہیں ہونی تھی فائدہ کیا ایسے نکلنے کا اپنا ٹائم کی کریں کیوں اللہ اگر ہم کوئی جانتے کہ جنگ ہونے ہی والی ہے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے ہم اور کی نہیں ہوتا قانونی مسلمان ہوتا ہے کلما پڑتا ہے اور عبد اللہ مینوبئی تو جمعے کے اندر پہلی سطح میں ہوتا تھا جمعے کے دن اور منافقین تو عشا فجر میں بھی آتے تھے تاکہ ان کو کیا مانا جائے جی مسلمان چاند رات کو شا اور عید کے دن صبح فجر چیک کر لیں گے اللہ مجھے بھی توفیق آپ کو بھی توفیق اس دور کے منافقین نمازوں میں آتے تھے تاکہ ان کا یہ جھوٹا دعوی قبول کر کے ان کو مسلمان مانا جائے یہ تو ہم ہیں آج پانچوں چھوڑ کر بھی نادرا کے ڈیٹا بیس میں ہم مسلمان ہیں فارمز کے اندر بھی مسلمان ہیں بچوں کے فارمز جاتے ان میں بھی فارمس کے بھی ہمارا ریلیجن کیا ہے الحمدللہ مسلمان ہے معذلہ کوئی میں طنز نہیں کر رہا مگر مسلمان ہیں مگر کیسے ہیں پانچوں ضائع کر دیتے اللہ اکبر کبیر ہم کفری امن اقربان اس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت یقولون وہ کہتے ہیں افواہیم اپنے منہ سے ماں فی قلوب جو ان کے دلوں میں نہیں زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ اور ہے اور سائب ایمان کون ہوتا ہے اقراروں باللسان بھی ہو اور تصدیقوں بالقلب دونوں ضروری ہیں منافق کون ہوتا ہے زبان کے اقرار دل کی تصدیق نہیں ہے ولم اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں قالوا وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے تم اپنی جانو سے تو موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو ولاد یعنی خود اپنی موت کو روک کر دکھا دو کیا تمہیں گھر میں موت نہیں آ سکتی سفر کی حالت میں موت نہیں آ سکتی کھانے پینے کے دوران میں موت نہیں آ سکتی اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کو روک کر کیا تم اپنی اپنے آپ کو بچا لوگے گے اب سنو جو اللہ کی راہ میں نکلے اور جامع شہادت جنہوں نے نوش فرمایا ان کی عزت و تکریم کا عالم کیا ہے فرمایا ولا تحسبین اور جو لوگ اللہ سان تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردانہ کہنا بل احیا۔ بلکہ وہ زندہ ہیں لَمْ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور ان لوگوں کی طرف سے بھی خوشیاں منا رہے ہیں جو انہیں ابھی نہیں ملے ان کے پیچھے اللہ خوف وَلَا هُمْ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہاں شہداء کی حیات جاونا کا ذکر آیا یہی بات سورہ البقرہ آئے 154 میں بھی ہے وہ زندہ مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں اور یہاں فرمایا کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی مانند گرین سبز پرندوں کی مانند جنت میں گھومتی پھرتی ہیں اور وہاں کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتی ہیں اللہ اکبر اور ان شہادا کا حال کیا ہے سوچیے اور سنیے ایمان کیسا رشتہ ہے ختم نہیں ہو جاتا موت کے بعد اللہ اکبر ادھر پہنچے ہوئے شہادہ اور اپنے پیچھے جو بھائیوں کو دنیا میں چھوڑ آئے ان کے بارے میں خوشیاں منا رہے ہیں اگر ہمارے بھائی بھی ہمارے پیچھے پیچھے آئے اسی راستے کے اوپر تو یہ مزے اللہ ان کو بھی عطا فرمائے گا یہ ہے ایمان کا رشتہ جو کسی بندے کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم نہیں ہوتا سور یاسین کی تلاوت ہم بچپن سے معمول کے مطابق کرتے چلے آئے ہیں وہاں بھی وہ بندہ جو شہید کیا گیا اس نے بھی کہا کاش میری قوم کو پیچھے پتا چل جائے کاش کاش ان کو پتا چل جائے کیسا میرے رب نے میرا اکرام فرمایا ہے اللہ شہاد تنفی سبھی اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا اللہ ضائع نہیں کرتا ایمان کے اجر کو اگلا جو بیان ہے دو واقعات آ رہے ہیں اگلی دو آیات میں ایک رائے کے مطابق ایک واقعہ اس طرح ہوا کہ یہ غزل عہد کا معاملہ مکمل ہوا مشرقین چلے گئے مگر جاتے جاتے ان کو کچھ خیال سے آیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی اتنے تو مسلمانوں کے ہم نے شہید انہیں. وہ کہیں گے قتل ہم کہیں گے شہید کر ہی ڈالے تو ایک اور دفعہ کیوں نہ خیال سا آیا مگر ہمت نہیں ہوں اللہ نے روب ڈال دیا وہ ہم پہلے پڑ چکے ادھر حضور کو پورا احساس تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کہ ان مشکین کو اپنی غلطی کا احساس ہو گئی یہ پلٹنا چاہیں گے حضور نے پکار لگائی اے میرے صحابہ چلو ان کا پیچھا کرو اور صحابہ نے زخموں سے چور ہونے کے باوجود اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا اتنے پیارے صاحب اللہ کی راہ میں چلے گئے اس سارے نقصان کے باوجود یا اس سارے حادثے کے باوجود صحابہ نے حضور کی پکار پر لبئی کہا اس پر اگلی آیت میں تفسرا اور اس سے اگلی ایت یہ ایک رائے ہی اس طرح ہے کہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تو بعد میں ایمان لائیں گے جاتے جاتے کہا اگلے سال مسلمانوں تم سے بدر میں ملاقات ہوگی بدر ایک تو ہو چکا سن 2 ہجری میں عہد ہے 3 ہجری میں اگلے سال مسلمانوں بدر میں تم سے مقابلہ ہوگا خوب تیاریاں کی مسلمان بھی تیار ہو گئے اور पहुंचे उधर مگر ان لوگوں کی ہمت نہ ہوئی مسلمانوں تجارت بھی کی اور خوشی خوشی اللہ کے واپس آ گئے اگلی دو آیات میں یہ دو الگ الگ واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا الذين سجا بولله و الرسول من بعد ما اصابهم القح جن نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم ان میں سے جن لوگوں نے عمدگی کے ساتھ نیکی کی اور تقوی کی روش اختیار کی ان کے لئے اجر عظیم ہے۔ یہ عہد کے فورن بعد جو تعاقب کیا 8 10 دور تک گئے حوراء الاسد کے علاقے تک کے مشرکین کے دلوں میں رعب اگیا وہ پھر چلے گئے اگلا بیان اگلے سال کا الذين قال لهم الناس بلو کہ جنوں لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم کہ لوگوں نے مسلمانوں تمہارے لیے تیاری کر رکھی ہے یعنی تمہارے مقابلے کے لئے فخشوهم پس ان سے ڈرو فزادهم ایمانا پس ان کا ایمان زیادہ ہو گیا عجیب بات ہے یہ ایمان ایمان ایک عجیب ہی شہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں ڈرو وہ تیاری کر رہے ایمان والوں کا ایمان بڑھ رہا ہے کیوں ایمان والوں کو تو پہلے سے بتایا اللہ نے کو بتا دیا تھا آیت سو پچپن ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے لیکن ببشری صابرین صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے ایمان والوں کو تو ایمان پڑتا ہے صحیح تو کہا تھا اللہ نے آئے گا یہ موقع تو کھڑے ہوں گے اور پھر اللہ یہ بھی کہتے کھڑے ہو گے تو میں تمہارے ساتھ اللہ اکبر ایمان والے خوش کس بات پر ہو رہے ہیں اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی بدر ہو چکا ہم پڑھیں گے بعد میں سورہ انفال میں ایت نمبر سورہ 17 میں اللہ کہہ رہا ہے تم نے قتل تھوڑے ہی کیے مشرکین کو میں نے قتل کیا اے نبی مٹی آپ نے تھوڑی پھینکی مٹی تو میں نے پھینکی ایمان والے خوش ہو رہے ہیں پھر اللہ کی مدد आएगी اللہ اکبر یہ ہے ایمان یہ ہے ایمان جو اس کے لیے ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھکا نہیں سکتی جو اس وقت کے ظالموں اور جابروں کے سامنے وہ نہتے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ یہ یقین ہمیں بھی عطا فرمائے تو لوگ کہنے ڈرو ڈرو ڈرو مسلمانوں تیاری ہو رہی فضاد ایمان ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور کیا کہا انہوں نے وقال حسم اللہ نعم اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اللہ کیا ہی عمدہ کار ساز ہے فن قلب من قلب پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت سے وفلن اور اللہ کے فضل کے ساتھ نم م سس سو انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اگلے سال مسلمان گئے کفار کے دلوں میں روک وہ نہیں آئے مسلمان ٹھہرے مسلمانوں نے تجارت کی اور اللہ کے فضل سے واپس آئے تب اود اللہ اور انہوں نے اللہ سالیہ کی رضا کی پیروی کی اللہ فغل اودیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے انما ذلك الشيطان بے شک شیطان ہے یہ خوفو اولیاء اهو تمہیں ڈراتے اپنے ساتھیوں کے ذریعے اللہ فرماتا ہے فلا تخافون تو ان سے مت ڈرو وخافون ان کنتم مؤمنین تم مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اور آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان لم نئی یا اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے یہ کفار کی چلت فرت تیزی کبھی غالب دکھائی دیتے ہیں اس سے پریشان نہ ہونا وقتی معاملہ ہے یورید اللہ اللہ یا جانف القبہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت ان کو کوئی حصہ نہ دیں بالحم عذاب العودین اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ایمان ل جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا وہ ہرگس نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی منافقین کلمہ تو پڑا مگر دل سے نہ مانے اور اللہ کی میں کھڑے ہونے کی بات آ ہے تو دنیا کے چنٹکوں کے خاطر پیچھے ہٹ جاتے ہیں وَلَا عذابٌ ان کے لیے دردناکم <لِأَنفُسِهِم> اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں کوئی بہتر ہے ایسا نہیں ان نما نم لہم ڈھیل دے رہے تاکہ وہ گنا میں بڑھتے چلے جائیں اللہ اکبر جی ڈھیل اللہ کی طرف سے ان کی فائل مضبوط ہو کر تیار ہو جائے اور بچنے کا کوئی امکان نہ رہے عذاب و اور ایمان والوں کو اس حالت پر چھوڑ دے جس پر اے مسلمانو تم ابھی ہوخی تمین یہاں تک کہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے یہ کھڑے کھوٹے کا فیصلہ تو ہوگا اللہ تعالی یہ میدان سجائے گا یہ مسائب اور امتحانات آئیں گے اور ایک حالت پر نہیں کھوٹے کو اللہ الگ کر دے گا وما اللہ فرمایا سب تمہیں بتا دیا جائے تو امتحانی ختم ہو جائے گا امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا تم لاؤ اور تقوی کی روی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم اور ہرگز وہ لوگ یہ خیال نہ کریں جو مال میں بخیلی یعنی کنجوسی کرتے ہیں کہ اللہ نے جو انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے کہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے یعنی جو بچا بچا کر رکھنے ان کے لیے بہتر ہے نہ بل هو شر لهم بلکہ یہ کے لیے شر یعنی برا ہے سيتوقون ما باخل به يوم القيامه ان قریب وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا ان قریب قیامت کے دن توق بنا کر انہیں پہنایا جائے گا اللہ اکبر یہ مال کو بچانے والے ان کے لیے ہیں مفسرین نے وضاحت فرمائی کم از کم وہ لوگ کہ جو زکوت صحیح طرح ادا نہیں کرتے یہ ان کے بارے میں اور ڈنڈیاں بہت ماری جا رہی ہیں ٹیکس والے تو پھر بھی سروے آگے سوار ہو جاتے تو چاروں نہ چار دے دیتے ہیں اللہ تو آخرت میں پوچھے گا نا تو اللہ کے معاملے میں ڈنڈی مار رہا ہے کتنا مانگا اللہ تعالی نے زکات میں ہاں 2.5% ہمارے یہاں فضولیات بھی کتنا پرسنٹ نکل جاتے ہیں چیک کر لیں اور حدیث بخاری شریف کی یعنی اکثر مفسرین نے یہاں زکات کے تعلق سے ذکر فرمایا وہ فرض ہے اور وہ حدیث بخاری شریف میں یہ مال کو بچانے والا اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا قیامت کے دن اور اسے ڈسے گا ڈسے گا ڈسے گا, دسے گا اور کہے گانا گا مالو کمانا کنزوکانا مالو کمانا کنزوکا میں میں میں خزانہ, تیرا مال تیرا خزانہ لے چکلے اپنے خزانے کا جو ہے وہ نتیجہ یہ ہے, تیرا عذاب. یہ ہے تیری سزا یہ ہے تیرا مال اور یہ نتیجہ اللہ, اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح طرح زکات کیلکولیٹ کرنے کی توفیق دے جہاں ذرا پیچیدہ بات ہو تو آہل ان سے پوچھ کر مسئلہ معلوم کر کے زکات کو صحیح ادا کریں اور زیادہ دیں زیادہ دیر سے مراد کیا بھائی زکات کے علاوہ بھی دیں گن گن کر نہ دیں جس دن اللہ نے مجھے اور آپ کو گن گن کر دینا شروع کر دیا نا مارے جائیں گے چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھا لیں کمر سیدھی رہ جاتی ہے بھائی رمضان شریف میں بہت سو کی بغیر شہری بھی روزہ وہ رکھ رہے ہوتے گزر جاتا ہے کہ نہیں گزر جاتا تھے ہم کراچی والے عام دنوں میں چھ چھ آٹھ آٹھ مرتب کھاتے بھی ہیں معاف کیجئے گا ٹھوستے بھی ہیں اگر اللہ نے گن کر دینا شروع کر دیا نا مارے جائیں گے زیادہ انا فی المال سے وس زک مال میں زکوات کے علاوہ بھی حصہ حدیث شریف قیمت باتوں کی جامع ترمیزی کی سیدوق عما بقیر البی یوم القیامہ جو انہوں نے بخل کیا انقریب قیامت کے دن توق پہنا کر توک بنا کر انہیں پہنایا جائے گا ولی اللہ میراف السلاماتی ول ارد اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمان و زمین آسمان و زمین کی ہے تو سارا اللہ کا اسے دے دے تو تم اپنا بھلا کرو اس پر احسان تھوڑا ہی کر رہا اپنے بھلے کے لیے جمع کرو آخرت کے اندر تم سب چلے جاؤ گے ہے تو سارے کا سارا اللہ کا تو اسی کو لوٹاؤ اور اللہ کے ہاں دی بینک آف اللہ ان لمیٹڈ کے اندر رجواب کو بڑھاؤ ولی اللہ میرا السماواتی ول ارد اور اللہ ہی وارث ہے اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمان و زمین کی وَ اللہ بیمار تعملون خبیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے اللہ دینا منو تو لوگوں دکر